بس اللہ رحمان ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تب حضرت سگن موجود تمام خارن گرہ میں اور میر دانیہ الشہ موجود خارن گرہ میں اور باقی سامعین سب سے مجھ سے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف قلاوند جیسے باب الجوالہ درس نمبر چوتھی باب نمبر چوتھی سے باب الجوالہ کے عنوان سے ہیں تو جوالہ یعنی مزدوری و انعام کے بیان کے معنی میں مثلا آپ کو کوئی سامان گم ہو گیا ہاں جی یا آپ کا کو کوئی غلام تھا وہ با کیا آپ کو کوئی جانور گھر سے با کیا اور آپ کو نہیں لا سکا قابو نہیں کر سکا تو آپ اعلان کر دیتے ہیں کسی بھی شخص سے بولتے ہیں اگر آپ یہ میرے جانور کو واپس لائیں تمہیں اتنے روپے تمہیں ہاں انعام دے دوں گا یا بولتے ہیں تمہیں اس کا عوض اور مزدوری دے دوں گا اتنا روپے تو اس طرح کے معین کرنے کو اگر تم میرے غلام جو باغی اس کو واپس کرے میرے گمشدہ جانور کو ڈھونڈ کے لائے ہاں جی چاہے فلاں میرا جو گمشدہ سامان ڈھونڈ کے لائے تو, تو ہی تمہیں یہ انعام دے دوں گا یہ اچھا یہ مزدوری دے دوں گا اس قسم کے انعام اور مزدوری کو عربی میں جوالہ اعلیٰ کہتے ہیں جوالا بجاج میں ترجمہ مزدوری اور انعام دونوں کیا کیونکہ یہ لفظ دونوں معنیٰ میں استعمال ہے تو شاہ سے فرماتے ہیں جوالہ کس کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ یہ جالاً جائل وہ یہ کہ معین کے لیے جائل جائل سے ملاد وہ شاخ ہے جس کا کوئی چیز گم ہو گیا ہے غلام باغا ہے تو وہ مزدوری یا انعام قرار دے رہے ہیں مزدوری انعام قرار دینے والے شاخ کو جائل ہوتے ہیں مین کرے جائل شین کوئی چیز کس کے لے لے عامل عمل عامل یعنی کام کرنے والا عامل عمل ماقصد ہو اس کام کو کرنے والے کو جس کا اس جائل نے قصد کیا اس انعام اعلان کرنے والے انعام دینے والے نے قصد کیا ہاں اس نے بولا مثلا میرے فلان غلام باغا ہے اس کو جو واپس لے کے آئے گا واپس لے کے آنے والا عامل ہے اور جس کام کو اس نے قصد کیا وہی غلام کے واپس لینا ہے ہاں جی تو اس کو میں اتنے انعام دے دوں گا تو اس طرح کے انعام وغیرہ کے اعلان کرنے کو مزدوری کے اعلان کرنے کو اور فقی اسلام میں جوالہ کہتے ہیں و سب مل معین تو یہاں پر جو چیز آپ نے معین کر دیا جو شخص میرے جو باگے جانور کے غلام کو واپس لائے گا اس کو یہ چیز بطور انعام دے دوں گا یا بطور مزدوری دے دوں گا اس چیز کو جھول بولتے ہیں یعنی مزدور اور اینام. کما قال الجائل و چنانچ انعام قرار دینے والی شخص بولتے ہیں جس کا چیز گم ہو گیا یا باغا ہیں کبھی دوست ہوتے ہیں کبھی بالخصوص لی جن کسی ایک شخص کو معن کر کے بولیں گے جناب زید اگر آپ میرے غلام کو لے کے آئیں ایسا ہم کسی مخاطب سے آپ یہ کام میرا یہ غلام واپس لے کے آ جائیں میرے باغی غلام کو یا باغی و جانور کو شدہ جانور کو کسی معین شخص سے کہیں بالخصوص لواہدین ہاں جی جیسے کما قالت جائل جو ہے انعام نام دینے والی شخص معذوری قرار دینے والی شخص کہے معصوص طور کسی ایک شخص سے اور کہیں ان ردت تا اب دیا اگر واپس لیں میرے آپ دینے غلام اب دیا میرے غلام آبق باغی و اگر آپ میرے باغی میں غلام کو واپس لائے اور دعبت یا زالہ دابا جانور میں لے گم شدہ ظالہ گم شدہ جانور کو واپس لائے تو آتی تو کا مثلاً میں آپ کو دے دوں گا سلا ستر دنانی مثلاً تین دینات اور قضا یا اعتینات جیسے پاسنورے میں روپے آپ کو ایک ہزار روپے دے دوں گا دو ہزار روپئے دے دوں گا سو روپے پانچ روپے جو بھی اعلان کرتے ہیں تو ایک تو اس میں کیا ہوگا مخصوص ایک بندے کا نام لے کے بولا اگر تم یہ کام کرے اس طرح بھی ہو سکتے ہے اور یا عمومی طور پر کہیں تو قال کال چناجو جائل انعام مقرر کرنے والے بولے من ردہ جو بھی شغل واپس لائے اب دل بابی کا میرے باگے و غلام کھو اور دابت یا ظالتہ یا میرے گم شدہ جانور کو جو شخص واپس میرے پاس لائیں فلو ہو کردہ تو اس کو اتنا درہم ہے اتنا روپیہ ہے چاہیں ریال ہے ڈالر ہے جو بھی وہ پہ سمائن کریں گے تو اس عمل کو جو ہے اس طرح معین کرنے کو جول کہتے ہیں اور اس معامل اس اس کو جول اور اس عمل کو جوالہ تو یہ جوالہ جو ہے وہ یافت کے ساتھ ہے اس الزا ماحول جب جال انعام غرض کرنے والے خود کو لازم کرا دیں پاون کرا دے دیں اس انعام کے دینے کا اور دوسرے شخص ہیں اس کے گم جانور کو لے کے باگے باغی غلام کو واپس لے کے آ جائیں تو وہ جب آیتاب ہو تو واجب ہے اسے اس چیز کو عطا کرنا اب آگے والامل جس نے آپ کا یہ کام کیا ہے ہاں جی آپ کو گمشدہ جانور کو واپس لایا غلام کو واپس لایا عامل نے کام کیا ان کا نا معلوماً معجن اگر وہ معلوم مخدشہ معین شاہ سے فلاں زید صاحب آپ نے یہ کام کرو بولا ہاں جی اور اس نے قبول کیا العمل اس نے عمل کو قبول کیا ہاں میں یہ کام کروں گا بولا تو تمل اردو تو یہ عرق مکمل ہو گئے بال ایجاب ایجاب قبول دونوں سے کیونکہ جائل نے کہا جو ہاں جی جناب جی صاحب آپ یہ میرے جانور کو واپس لاؤ میں آپ کو سو روپئے دے دوں گا بولوں گا ان نے بھی قبول کر لیا یہ تو عمومی ہو گیا یہ تو مخصوص ہو گیا ایک خاص شخص سے وہ علم یقن معلین اگر ہاں جی وہ عامل جو ہے کام کرنے والے معن نہیں ہیں بل مشہور ہے آپ نے کہا تھا کوئی بھی شخص جو ہے میرے گم جانور کو واپس لے کے آ جائیں میرے باگے وہ غلام کو واپس لے لے آئیں اب یہاں پر جو ہیں عامل معین نہیں ٹھیک ہے جی ورتقبل عمل عمل لیکن وہ غیر معین عامل جو ہیں وہ عمل کے ارتقاب کر اس کام کو کرے تو سال افیل ہو اس نے یہ خبر تو سن لیا جو بھی بندہ ہمارے جانور کو گمشتم کو واپس لے گا تو اس یہ انعام ملے گا غلام کو واپس لے گا اس کو یہ انعام ملے گا یہ اعلان اس نے سن لیا اور اسی اعلان کے تحت وہ عمل کا مرتکب ہو گیا اس جانور کو ڈھونڈنے گیا اس غلام کو ڈھونڈنے گیا تو سارا فیل ہو تو اس کا یہی عمل اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے جانور کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا یہی کام قبول ہو اس کا اس عرل جوالا کے قبول شمار کیا جائے گا تو اس کا یہی کام ہی عمل ہی اس کا قبول ہے کہ اس نے اس آپ کو قبول کر لیا اس کام کو تو ایسے شب میں پھر لازم نے الم یا الدم لازم نے الیکول یہ کہ یہ کام کرنے والے شاخ کہیں قابل تو قبل تو میں نے قبول کیا ہاں یہ چیز میں نے قبول کیا کہنے کی ضرورت نہیں عملاً کام کر لیا غلام ان جانور کو ڈھونڈنے نکل پڑے غلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے کافی اب پورا ہو جاتے خواتین قابل عامل المخصوص پس عامل مخصوص ہو یعنی آپ نے ایک معین شاہ سے کہا تھا آپ اگر میں جناب زید صاحب اگر آپ میرے گم شدہ جانور کو واپس لائیں یا میرے باگے غلام کو واپس لائیں آپ کو یہ انعام دے دوں گا تو جو ہے فل عامل مخصوص میں معین شاخ میں یجب واجف اللجائل انعام مقن کرنے والے شخص پر واجف ہے معئی نہ جو چیز اس کے لیے معین کیا اس کو دے دیں اس کو دینا واجب ہے لیکن بالعامل المشہور لیکن او ایک آب و جو پتہ نہیں ہے اس نے عمومی طور پر کہا تھا جو بھی شاع میرے غلام کو واپس لائے جو بھی شاعد میری باغی جانور کو واپس لائے گم شدہ جانور کو اس کو اتنا انعام دے دوں گا بولا تھا اور مخصوص کسی بندے کو نہیں بولا تھا اب کون گیا کون نہیں گیا اس کو پتہ نہیں ہے تو آپ میرے مشہور یہ کام کرنے والے معلوم نہیں ہے لیکن ایک ہے ہاں جی اس سے اس سے کہہ کے نہیں گیا اب میں یہ کام کروں گا اس لیکن اس نے یہ جی کیا ہاں جی اعلان تھا اس عمر علام پہ ایک بندہ نکال پڑا اور اس نے وہ کام کر کے آیا اب اس کا اس کام کو کرنا ان کا نا عمل اس مشہور شاذ کا کام لل جوڑی نم کے لیے ہو اس مزدوری کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا تو وہ جب ہے اس جائل پر انعام اعلان کرنے والے پر یہ تعجب ہی اپنے اس اعلان کی ہوئی انعام کو اسے دینا واجب ہے اور مزدوری کو وہ ان کا متوالن اگر اس نے فیصب اللہ یہ کام کیا ہے فی نینی اللہ ثواب کے لیے لیکن جو ہے فی الفی صلی کے لیے خود مؤثر غریب ہے تاندس ہے اس زندگی کو سر میں مشکل میں اور اسی صورت میں بھی ہوا جب وہ واجف ہے اے زنین یعنی اس جاہل پر واجب انعام لان اس کو اس کو اگر جو نفی سب اللہ کیا ہے لیکن پھر اس کو آپ اس کا انعام دے دیں کیونکہ وہ غریب ہے اس نے آپ کے لیے محنت کیا ہے وہ ان کا نموش ہے لیکن اگر دوسرا جس نے آپ کے لیے فی سب اللہ کام کیا وہ مالدار ہو تو اور اس نے جو ہے فی سب اللہ کیا ہے انعام کے لیے نہیں کیا ہے تو اللہ یہ جی پھر تو اس پر واجب نہیں ہے وہ ان کا نمین ازدقہ اس اگر وہ شاید جس نے آپ کے لیے گمشدہ جانور کو واپس لایا آپ کے کہنے پر جو بھی میرے جانور کو واپس لائے گا اس کا انعام دے دوں گا یا باغی وہ غلام کو واپس لائے اس کے انعام دے دوں گا تو آپ کا جو ہے وہ دوست جو ہے وہ اس کام کے لیے نکل پڑے تو انکان ازدقہ جائل اگر جو انقان مین ازدقہ جائل اگر وہ عاملان عامل کا کام کرنے والا اس جائل کے نام معین کرنے والے کے دوستوں میں سے ہو اور و مؤثرین اور مالدار بھی ہے دوست بھی مالدار بھی ہے تو کیا پھر بھی اس کو انعام دینے چھت اللہ حاجت اللہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی اس عامل کی اس جاہل کے لیے انعام اعلان کرنے والے کے لیے الجلی اس کو انعام دینے کی کوئی ضرورت نہیں دوست ہاں جی اس کو اور مالدار بھی ہے تو انعام دینے کی کوئی ضرورت نہیں والن اللہ عامل اور اگر آپ نے اعلان کیا جو بھی ساتھ میرے جانور کو لائے گا اس کو اتنا دو سو روپئے دے دوں گا پانچ سو گا ہزار اعلان کیا لیکن کام کرنے والے عامل جو کام کرنے والا اکثر زیادہ نکل رہا ہے ایک سے دو تین آدمی نے جا کے ایک ساتھ اس کام کو کیا تو کان الجل الحمت تو وہ انعام ان سب کے غلام باغا اس کو لینے کے لیے دو تین آدمی گیا سب نے جا پاگر کے پکڑ کے لایا جانور جو باغا تھا بڑا جانور تھا ایک آدمی سے قابو نہیں ہوتا دو تین جانور بندر جا کے اس کو پکڑ کے لے آیا تو پھر وہ انعام ان سب کے لیے تقسیم ہوگا سب کو الگ الگ نہیں ملے گا ان سب کے لیے ایک ہی انعام جو ہے لان کے وہ سب میں میں متأثر ہوگا بھائی جوز الجول حساب شاسی فرمولس صرف فرماتی جائز ہے انعام کرا دینا مزدوری کرا دینا پھر جمیل اعمال شاقا تمام مشکل کاموں میں المشروعاتی جو کہ شرح جائز کام ہے معلومات اور معلوم ہے یہ فلاح کم کرنا ہے کوئی بھی جو ہے بھائی میرے فلحان کام کر کے آئے گا اس کو میں یہ مزدوری دے دوں گا یہ انعام دے دوں گا اس طرح کہنا ہر جو ہے مشکل اور شرانجائز معلوم کا میں جول قرار دینا ہے اور جول کے چونکہ ایک معنی مزدوری ہے اس لیے فرماتے ہیں والجول یعنی یہ مزدوری کا جو قرار دینا کسی کی خدمت پہ ول اور اجرت دینا ہاں جی اجرت وہی مزدوری ہے تو جو انعام کرا دینا اور مزدوری کرا دینا استجارہ اس کے اجرت دینا یہ دو باپ باب جوڑ اور باب اجارہ یہ دو عمل یہ تو داخلہ نے داخل ہوتی ہیں فی موازق کچرا بہت سے پر یہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں مطلب کیا ہے ایک دوسرے کو ایک چیز کو جسے جوالہ اعلیٰ کہا جاتا ہے اس اسے کو اس بھی کہا جا سکتا ہے جس کو استجارہ کہا جاتا ہے وہاں اس کو آب ہیں جو بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حسن جو ایک بندہ معین ہے مشخص سے اس سے ہاں آپ نے اس سے کہا کر آپ میرا یہ کام کر کے آ جاؤ میرے باغ جنوان کو لاؤ میں آپ کو ایک ہزار روپے دے دوں گا ہاں جی تو وہی کہ آپ نے اس کو مز اپنی مزوری پہ لگا دیا تو اجرت پہ لگا دیا ہاں جی سو روپئے کی جا کے اس کام کو کر کے آیا تو اس طرح کے عمل کو آپ جوالہ بھی کہہ سکتے ہیں اجارہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اجارے میں جو ہے مزدوری کی سلج میں ہوتی ہے اس کی محنت کے مقابلے اجارے پر لینے لیں تم میرا اتنا کام کرو تم کو یہ انعام دے یہ مزدوری دے دوں گا بولتے ہیں اور جو عالم میں جو ہے فلاں کام تو میرا کرے گا تو میں تمہیں یہ انعام کرا دے دوں گا یہ چیز دے دوں بولتے تو لہٰذا ہو تو دونوں میں جو ہے اجارے میں بھی اور جوال میں بھی ایک کام کرنا ہے اس کے عوض میں دوسری کو کوئی چیز دینا ہے اس لیے فرماتے ہیں ہے یہ دونوں عمل جو جوالا اور اس اجارہ جو اجرات پر لینا ہے کرائے پر لینا کی چیز کو یہ دونوں داخل ہوتی ہیں ایک دوسرے میں پھر موادی یا کچرا میں بہت سی جگہوں پر مطلب کہ داخل وسلمت یعنی اسی ایک عمل کو اس کا ایک لحاظ سے تجارہ بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے لحاظ سے اس کو جوالہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جوالہ کا ایک معنی تو ہے دوسرے معنیٰ کیا اس کا مزدوری ہے تو جہاں مزدوری کہیں گے تو اچھا اجارہ بھی وہی مزدوری ہے اِس کے لحاظ سے آپ کسی بندے کو کام پہ لے لیں گے نا آپ کے گھر کا میں نے پلسر کرانا ہے گھر کو ران وغیر کرانا ہے تو اس کا مزدوری دیں گے تو اس مضبوط سو لیں گے اگر تم نے اس کمرے کو رنگ کر دیا تو تمہیں اتنے مزدوری دے دوں گا ہاں تو یہ کام کیا ہے اس کام کو اب آپ مچھا اس سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جوالا بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں تو یہ باپ ایک چھوٹا سا باپ ہے ہاں ایک بار مبتلا باپ ہی معاشرے میں چلنے والی ہونے والی کاموں میں سے ہیں اور معاملات میں سے ہیں لہٰذا یہ سب باب کا بھی مختصر ترجمہ ہو گیا اور یہ بھی ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی درس میں اختتام ہو